اعوذ من الى ذلك بأنهم قوم لا اور جب تم انہیں نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے اے نبی کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو چیز ہماری طرف نازل کی گئی اور ہم سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبه عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت شرم مكانا واضل عن سوائی اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو جزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر ہے یہ وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس پر لانت کی اور اس پر اپنا غضب نازل کیا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا اور اس شخص نے شیطان کی بندگی کی وہی لوگ بدتر درجے میں ہیں اور سیدھی راہ سے وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکل گئے اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُحْتَلَ بِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے تکبیر کے وقت پھر بیٹھ تکبیر کے وقت پھر پھر پیٹھ پھیر کر تکبیر کے وقت پھر پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے و سے پیدا کرتا ہے الحدیث بہوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر 608 و صحیح مسلم حدیث نمبر 399 شیطان ہی کی طرح شیطان کے پیروکاروں کو اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی اس لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث رسول بھی قرآن کی طرح دین کا ماخذ اور اسی طرح حجت ہے کیونکہ قرآن نے نماز کے لیے ندا کا تو ذکر کیا ہے لیکن یہ ندا کس طرح دی جائے گی اس کے الفاظ کیا ہوں گے یہ قرآن کریم میں کہی نہیں ہے یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے یہ چیزیں حدیث سے ثابت ہیں جو اس کی حجیت اور ماخذ دین ہونے پر دلیل ہیں حجیت حدیث کا مطلب حدیث کے ماخذ دین اور حجت شرعیہ ہونے کا مطلب ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی نص سے ثابت ہونے والے احکام و فرائض پر عمل کرنا ضروری اور ان کا انکار کفر ہے اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے والے احکام کا ماننا بھی فرض ان پر عمل کرنا ضروری اور ان کا انکار کفر ہے تاہم حدیث کا صحیح مقبول مرفو اور متصل ہونا ضروری ہے صحیح حدیث چاہے متواتر ہو یا احاد قولی ہو یا فیلی قولی ہو فیلی ہو یا تقریری یہ سب قابل عمل ہیں حدیث کا خبر واحد کی بنیاد پر یا قرآن سے زائد ہونے کی بنیاد پر دائمہ یا قرآن سے زائد ہونے کی بنیاد پر ائمہ کے قیاس و اجتہادات کی بنیاد پر یا راوی کی عدم فقاحت کے دعوے کی بنیاد پر یا عقلی استحال کی بنیاد پر یا اسی قسم کے دیگر دعوے کی بنیاد پر رد کرنا صحیح نہیں ہے پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ حدیث کا خبر واحد کی بنیاد پر یا قرآن سے زائد ہونے کی بنیاد پر ائمہ کے قیاس و اجتہادات کی بنیاد پر راوی کی عدم فقاہت کے دعوے کی بنیاد پر یا عقلی استحالے کی بنیاد پر یا اسی قسم کے دیگر دعوے کی بنیاد پر رد کرنا صحیح نہیں ہے یہ سب حدیث سے اعراض کی مختلف صورتیں ہیں جو مختلف گروہوں نے اس کے رد و انکار کے لیے اختیار کر رکھی ہیں آذن اللہ ہو پھر یعنی تم تو اے اہل کتاب ہم سے یوں ہی ناراض ہو جب ہمارا قصور اس کے سوا کوئی نہیں کہ ہم اللہ پر اور قرآن کریم اور اس سے قبل اتاری گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کیا یہ بھی کوئی قصور یا عیب ہے یعنی یہ عیب اور مذمت والی بات نہیں جیسا کہ تم نے سمجھ لیا ہے اس لحاظ سے یہ استثنا منقطع ہے البتہ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ بدترین لوگ اور گمراہ ترین لوگ جو نفرت اور مذمت کے قابل ہیں کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لانت اور اس کا غضب ہوا اور جن میں سے بعض کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے تاغوت کی پوجا کی اور اس آئینے میں تم اپنا چہرہ اور کردار دیکھ لو یہ کن کی تاریخ ہے اور کون لوگ ہیں کیا یہ تم ہی نہیں ہو پھر یہ منافقین کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفر کے ساتھ ہی آتے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں آپ کی صحبت آپ کی صحبت اور آپ کے واضح نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا کیونکہ دل میں تو کفر چھپا ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری سے مقصد ہدایت کا حصول نہیں بلکہ دھوكہ اور فریب دینا ہوتا ہے تو پھر ایسی حاضری سے فائدہ بھی کیا ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ رب والے اور ان کے علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے بہت برا ہے جو کچھ وہ اپنے لئے تیار کر رہے ہیں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 کل حقب اللہ کل حقبل اور یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے بند گئے ان کے ہاتھ اور لانت پڑی ان پر ان کے اس قول ان کی اس بکواس کی وجہ سے بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اس میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ضرور اضافے کا باعث بنے گا اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغز ڈال دیا ہے جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے اور وہ زمین میں فساد کرنے کو دوڑتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ علماء و مشایخ دین اور عباد وضوحات پر نکیر ہے کہ عوام کی اکثریت تمہارے سامنے فسق و فجور اور حرام خوری کا ارتقاب کرتے ہیں کا ارتکاب کرتی ہے لیکن تم انہیں منع نہیں کرتے ایسے حالات میں تمہاری یہ خاموشی بہت بڑا جرم ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کی کتنی اہمیت اور اس کے ترک پر کتنی سخت وعید ہے جیسا کہ حادیث میں بھی یہ مضمون وضاحت اور کثرت سے بیان کیا گیا ہے پھر یہ وہی بات ہے جو سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو اکاسی میں کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور اسے اللہ کو قرض حسن دینے سے تعبیر کیا تو ان یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے اور تعبیر کے اس حسن کو اعینداً نظر انداز کر دیا جو اس میں اور تعبیر کو اور تعبیر کے اس حسن کو اعیناتن نظر انداز کر دیا جو اس میں پناہ تھا یعنی سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کوئی قرض نہیں ہے لیکن یہ اس کی کمال مہربانی ہے کہ وہ اس پر بھی خوب اجر عطا فرماتا ہے حتیٰ کہ ایک ایک دانے کو ساتھ ساتھ سو دانے تک پڑھا دیتا ہے اور اسے قرض حسن سی اسے قرض حسن سے اسی لیے تعبیر فرمایا کہ جتنا تم رقم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گناہ تمہیں واپس لوٹ آئے گا مغلو کے معنی بخی مطلب بخل والے کیے گئے ہیں یعنی یہود کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ کے ہاتھ واقعتاً بندے ہوئے ہیں بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ خرچ کرنے سے روکے ہوئے ہیں اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے اسے اس نے روک رکھا ہے بہوالے ابن کثیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھ تو انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے ہیں یعنی بخیلی انہی کا شیوا ہے اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے وہ واسع الفضل اور جزیل العطا ہے تمام خزانے اسی کے پاس ہیں نیز اس نے اپنی مخلوقات کے لیے تمام حاجات و ضروریات کا انتظام کیا ہوا ہے ہمیں رات یا دن کو سفر میں اور حضر میں اور دیگر تمام احوال میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یا پڑھ سکتی ہے سب وہی مہیا کرتا ہے وَآتَاكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّا تم نے جو کچھ اس سے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے انسان ہی نادان اور نہایتنا شکرہ ہے حدیث میں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی ذرا دیکھو تو جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کیا جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کیے ہیں وہ خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کمی نہیں آئی بھوان صحیح البخاری حدیث نمبر 7419 و صحیح مسلم حدیث نمبر 993 پھر یعنی یہ جب بھی آپ کے خلاف کوئی سازش کرتے یا لڑائی کے اسباب مہیا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو باطل کر دیتا اور ان کی سازش کو انہی پر ڈال دیتا ہے اور ان کو چاہے کن را چاہے در پیش کسی صورت حال سے دوچار کر دیتا ہے پھر ان کی عادت ثانیہ ہے کہ ہمیشہ زمین میں فساد پھیلانے کی مضموم کوششیں کرتے ہیں درآں حال یہ کہ اللہ تعالی مفسدین کو پسند نہیں فرماتا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم اور, اور اگر اور اگر اهل کتاب ایمان لے آئیں اور پرہیزگاری اختیار کر لیں تو یقینا ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور انہیں نعمت والے باغوں میں ضرور داخل کریں گے ولو من هم ساء ما يعملون اور اگر یقیناً طورات اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے تو اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے وافر رزق کھاتے ان میں سے ایک گروہ درمیانی راہ چلنے والا ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ برا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وئن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ يعصمك من الناس ان اللہ لا القوم اے رسول آپ کے طرف کی اے رسول آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا اور پلا شبہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی وہ ایمان جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان میں سب سے اہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے جیسا کہ ان پر نازل شدہ کتابوں میں بھی ان کو اس کا حکم دیا گیا ہے پھر وہ اور اللہ کی معاصی سے بچتے جن میں سب سے اہم وہ شرک ہے جس میں وہ مبتلا ہیں اور وہ جہود ہے جو آخری رسول کے ساتھ وہ اختیار کیے ہوئے ہیں پھر تورات اور انجیل کے پابند رہنے کا مطلب ان کے ان احکام کی پابندی ہے جو ان میں انہیں دیے گئے اور انہی میں ایک حکم آخری نبی پر ایمان لانا بھی تھا اور ضلع سے مراد تمام آسمانی کتب اور اللہ کی نازل کردہ وہی پر ایمان لانا ہے جن میں قرآن کریم بھی شامل ہے مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کر لیتے پھر اوپر نیچے کا ایک مطلب یہ ہے کہ کثرت سے اور انواع و اقسام کے رزق اللہ تعالی مہیا فرماتا یا اوپر سے مراد آسمان ہے یعنی حسبی ضرورت خوب بارشیں برساتا اور نیچے سے مراد زمین ہے یعنی زمین میں اس بارش کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پیداوار دیتی نتیجتا شادابی اور خوشحالی کا دور دورہ ہو جاتا جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا ان اگر بستی والے ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے پھر لیکن ان کی اکثریت نے ایمان کا یہ راستہ اختیار نہیں کیا اور وہ اپنے کفر پر مصر اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار پر اڑے ہوئے ہیں اسی اصرار اور انکار کو یہاں برے اعمال سے تعبیر کیا گیا ہے درمیانہ درمیانہ روش کی ایک جماعت سے مراد عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ جیسے آٹھ نو افراد ہیں جو یہود مدینہ میں سے مسلمان ہوئے پھر اس حکم کا مفاد یہ ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے بلا کم و کاست اور بلا خوف لو لائم آپ لوگوں تک پہنچا دیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا آپ لوگوں تک پہنچا دیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا اس نے یقینا جھوٹ کہا بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو بارہ و صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو ستتر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی جب سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے تو انہوں نے فرمایا نہیں اللہ کتاب اللہ اللہ, كتاب اللہ او فهم رجل رجمسلم او محفی حید صحیف بہوارِ صحیح البخاری حدیث نمبر ایک سو صرف اللہ کی کتاب ہے یا کتاب اللہ کی وہ فهم ہے جو کسی مسلمان آدمی کو عطا کی جائے یا جو اس صحیفے میں ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جو دیت قیدیوں اور قتل سے متعلق ہیں اور حجت الودیع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک لاکھ یا ایک لاکھ چالیس ہزار کے جم غفیر میں فرمایا تم میرے بارے میں کیا کہو گے انہوں نے کہا نشحد النّّّہ کا قدب اللہ تو نقط ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا پہنچا دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرما دی آپ نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے لوگوں کی طرف اسے سیدھا کرتے ہوئے فرمایا اللہ مشہد تین مرتبہ بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر بارہ سو اٹھارہ یعنی اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تو گواہ رہ تو گواہ رہ تو گواہ رہ یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طریقے پر بھی فرمائی اور دنیاوی اسباب کے تحت بھی دنیاوی اسباب کے تحت اس آیت کے نزول سے بہت قبل اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی طبعی محبت ڈال دی اور وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے ان کا کفر پر قائم رہنا بھی انہیں اسباب کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو شاید سرداران قریش کے دل میں ان کی وہ حیبت و عظمت نہ رہتی جو ان کے ہم مذہب ہونے کی صورت میں آخر وقت تک رہی پھر ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض سرداران قریش کے ذریعے سے پھر انصارِ مدینہ کے ذریعے سے آپ کا تحفظ فرمایا پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ نے تحفظ کے ظاہری اسباب پہرے وغیرہ اٹھوا دیے اس کے بعد بارہا سنگین خطرے پیش آئے لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی چنانچہ وہی کے ذریعے سے اللہ نے وقتاً فوقتاً یہودیوں کے مکر قید سے مطلع فرما کر خاص خطرے کے مواقع پر بچایا اور گھمسان کی جنگوں میں کفار کے انتہائی پر خطر حملوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھا ذہنی من قدرت اللہ و قدر ہی بما شاہ ولاََقد اللّہ وقباحد ولا عزیز العلیم یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مشیت کے اندازے میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے اندازے اور فیصلے کو نہ کوئی رد کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس پر غالب آ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ غالب علم والا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين انبي اه الكتاب تم ہرگز اصل دین پر کار بند نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم تورات و انجیل اور جو اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے لگو حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنے گا اور آپ کافروں کی قوم کا غم نہ کھائیں ان الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور صابی مطلب بے دین اور نصارہ ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فريق كذب وفريقا يقتلون یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے جب ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو بعض نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا بعض نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو قتل ہی کر دیتے تھے وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصم كثير منهم والله بصير بما يعملون اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی چناچے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے پھر اللہ نے ان پر پھر اللہ ان پر مہربان ہوا مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ پھر اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ خوب دیکھنے والا جو کچھ وہ کرتے ہیں اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کچھ کرتے ہیں اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ ہدایت اور گمراہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت اللہ رہی ہے یعنی جس طرح بعض اعمال و اشیاء سے اہل ایمان کی ایمان و تصدیق عمل صارح عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح معاصی اور تمرد سے کفر و تغیان میں زیادتی ہوتی ہے اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا ہے مثلاً قل هو ال... قل هو للذین آمنوا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ فرما دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لئے ہدایت اور شفاہ ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی بہرہ پن ہے اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفاء اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے پھر یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں بیان ہوا ہے یعنی اپنے اپنے دور میں جو اپنے اپنے آسمانی مذہب کے پیروکار رہے پیروکار رہے ہوں گے وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے پھر یعنی سمجھے یہ تھے کہ کوئی سزا مترتب نہ ہوگی لیکن مذکورہ اصول الہی کے مطابق اس سزا کا ترتب ہو گیا کہ حق کے دیکھنے سے مزید اندھے اور حق کے سننے سے مزید بہرے ہو گئے اور توبہ کے بعد پھر یہی عمل انہوں نے دہرایا ہے تو اس کی وہی سزا بھی دوبارہ واقع ہوئی